ہم سو ناتھ بچوں کے لیے سلاحی کہانی اور بہت کچھ محمد کا رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس رہا ہے کام ایک مسئلہ چل پڑا یہاں پر جو تھا وہ ٹی وی کے حوالے سے تو اس کے بارے میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے درس میں اس کے لیے کوئی کوئی پمفلٹ سا وہ چھایا کر دیا جائے گا تیار بھی کر لیا گیا تھا بہرحال تقدیری معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہرحال چھپ نہ سکا اور آج تقسیم نہ ہو سکا پھر ان جب اللہ کو منظور ہوگا میں چند باتیں بس کہوں گا مجھے مناظرہ نہیں کرنا مجھے جھگڑا نہیں کرنا میں مفتی نہیں ہوں اپنے آپ کو علامہ نہیں سمجھتا میرا اللہ جانتا ہے میرا رب جانتا ہے میں بالکل اپنے آپ کو کوئی کسی خاطر میں نہیں لاتا کوئی سمجھے کہ میں بڑا بن کے بیٹھا ہوں رب جانتا ہے کہ میں ایسا نہیں ایسا نہیں سمجھتا بہت سے لوگ ہیں یہ سمجھ میں کے اندر بھی ہوں گے پوری دنیا میں بھی ہوں گے انٹرنیٹ کے ذریعے سے مجھ سے کہتے رہتے ہیں کوئی کہتا ہے بیت کر لو کوئی کہتا ہے مجھے مرید بنا لو میں آج تک اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا ہر ایک کو انکار ہی کرتا رہتا ہوں بس اپنی اصلاح چاہتا ہوں جتنا اللہ پاک توفیق دے اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یا پوری دنیا میں اللہ پاک اس قرآن کی آواز کو پہنچا رہا ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں اس مالک کا کرم ہے وہ چونٹی سے بھی کام لے لیتا ہے اور وہ کمزوروں سے بھی کام لے لیتا ہے اور کچھ مخلص ساتھیوں کی محنت ہے باہر اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے ٹی وی پر درس قرآن کے حوالے سے جو بات ہوئی میں سلسلے میں صرف چند بنیادی باتیں کروں گا اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے نہ سمجھ میں آئے تو میں میرے ہاتھ میں ذہن کا بدلنا نہیں ہے اور ایک بات یاد رکھے کہ اگر بات دلیل پر مبنی ہو دلیل پر مبنی ہو تو ہمیں ایسے نہیں ٹکرانا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی یہ چاہے کہ ساری دنیا میری رائے پر چلے یا ساری دنیا میرے شیخ میرے مفتی میرے پیر کی رائے پر چلے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایسا نہیں سوچنا چاہیے اس سے بڑا دنگا فساد ہوگا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک زمانے میں ہارون رشید نے درخواست کی تھی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں سارے عالم اسلام کو پبند کروں کہ وہ آپ کی کتاب پر آپ کی فکا پر عمل کریں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کی اجازت نہیں دی پر کہ میں اس چیز کو جائز نہیں سمجھتا مناسب نہیں سمجھتا تو جہاں دلیل کی بات اور دونوں طرف دلائل ہوں وہاں ہمیں بات سننی چاہیے اور اختلاف ہے تو اختلاف بھی کرنا چاہیے لیکن ساری دنیا کو مجبور کرنا کہ وہ ہماری رائے پر عمل کرنے والی بن جائے خدا یہ ذہنیت ختم کریں یہ چیز ہمیں نقصان دے رہی ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ میرے شیخ کی بات پر ساری دنیا عمل کرنے والی بن جائے ایسا ممکن نہیں ہے پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ ٹی کے بارے میں شروع سے اختلاف رہا آج بھی ہے کہ اس کے اوپر جو کچھ آتا ہے یہ تصویر ہے یا عکس ہے اس بارے میں اختلاف رہا اب آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں اختلاف رہا میں اس سلسلے میں آپ کو یہ حوالہ دیتا ہوں انڈیا کے اندر ایک اجتماع ہوا تھا ادارہ مباحث فقہی یا جمعیت العلماء ہند کے زیر اہتمام ستائیس اٹھائیس انتیس اپریل دو ہزار پانچ کو شاہ ولی اللہ سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے شہر بنگلور میں تین دن کا اجتماع ہوا اس کی رپورٹ شائع ہوئی تھی البلاغ جو دارالعلوم سے شائع ہوتا ہے اس میں اور اس کی رپورٹ شائع ہوئی اس رسالے میں بھی جس کا نام نور العلا نور ہے اس میں بھی رپورٹ شاہ دونوں میں رپورٹ شائع ہوئی یہ میرے پاس موجود ہے یہ کتنا بڑا اجتماع تھا پوری انڈیا کے پورے انڈیا کے علماء اس میں شریک ہوئے یہاں تک کہ جو ایک نشست تھی اس میں ایک ہزار سے زائد منتخب علماء مفتیان اور موکر افراد شریک ہوئے ایک ہزار اور پورے ملک سے ایک سو پچاس علما اور مفتی کے آئے یہ جو ایک ہزار تھے یہ تو کرناٹ تامل ناڈو اور آندھرا پردیش یہاں سے شریک ہوئے اور پورے ملک سے ایک سو پچاس علماء جو تھے وہ شریک ہوئے اس میں مختلف قسم کے مقالے پیش کیے گئے اس میں جواز کے حق میں بھی تھے اور نجائز ہونے کے حق میں بھی تھے جن حضرات نے اس کو جائز مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی ان میں سے ایک دار العلوم دیوبند کے استاد مولانا مفتی عبداللہ معروفی تھے انہوں نے فرمایا کہ ٹیلی ویژن پر جو صورت نظر آتی ہے وہ تصویر کے حکم میں نہیں بلکہ وہ عکس ہے لہٰذا اس پر تصویر کی حرمت والی روایتوں سے اصطلال نہیں ہوگا انہوں نے تصویر اور اس کے متعلقہ نئے پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا انٹرنیٹ کا جائز مقاصد کے لیے استعمال بالکل صحیح ہے رہا ٹیلی ویژن کا معاملہ تو اس کے استعمال کی دو نوعیتیں ہیں پہلی نوعیت ہے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے دوسرا دوسری نوعیت ہے دینی معلومات فراہم کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے تو ٹی وی استعمال نہ کیا جائے اس لیے کہ اس میں مفاسد زیادہ ہیں شر زیادہ ہے لیکن اپنی بات پہنچانے کے لیے دین کی, دین کی بات پہنچانے کے لیے اور غلط بات کی تردید کے لیے اس کو استعمال کیا جائے یہ ان کی رائے تھی اور اس پر جب انہوں نے یہ فرمایا تو اسی پر دار دیوبند ہی کے اور مہنامہ دار دیوبند کے اس جو مدیر تھے اور استاد حدیث بہت مشہور عالم ہے آپ نے نام سنا ہوگا مولانا حبیب الرحمن آزمی انہوں نے نقطہ اٹھایا کہ قدیم فوکہ نے جو صورت اور تصویر کی تعریف کی ہے وہ جدید سائنسی ایجادات سے لی گئی تصویر پر صادق آتی ہے یا نہیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے انہیں فرمایا کہ غور کرنا چاہیے چنانچہ دار ال دیوبند کے دوسرے استاد مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری نے فرمایا کہ مولانا آدمی نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ تصویر کے حکم میں ہے یا کہ نہیں اور اسی موقع پر شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی زید مجدہم کا جو وہاں مقالہ پڑھ کر سنایا گیا اس میں مولانا نے فرمایا کہ ٹیلی ویژن میں نظر آنے والی صورت کو تصویر کی بجائے اکس قرار دیا جائے اور جو براہ پروگرام نشر ہوں اور دینی مقاصد کے لیے ہوں وہ جائز یہ مولانا تقی عثمانی سات کی رائے تھی ایک تھے مولانا حبیب الرحمان خیر آبادی وہ سخت خلاف تھے اس کے اور انہوں نے کہا کہ یہ نجائز ہے حرام ہے لہب و لہب کا آلہ ہے مفاسد کا مجسمہ ہے بڑی سخت زبان انہوں نے اور الفاظ استعمال کیے پی کے لیے ان کے مقالے کے بعد جمعیت کے صدر مولانا سید اسعد مدنی مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ ع صاحبزادے انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اتنی شدت مناسب نہیں ہر چیز کو قطعی حرام دینے سے کام نہیں چلے گا علماء کو امت کو انتشار سے نکالنے کی صورت پر توجہ دینی چاہیے لوگ ٹیلی ویژن پر قادیانیوں عیسائیوں کی طرف سے نشر ہونے والے پروگراموں کو دیکھ کر مرتد ہو رہے ہیں کیا لوگوں کو ارتداد سے بچانے اور ان تک صحیح معلومات پہنچانے کے لیے ایسی صورت نہیں نکالی جا سکتی جیسی کہ شناختی کارڈ پاسپورٹ وغیرہ کے لیے تصویر کے سلسلے میں نکالی گئی ہے اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا نسلی حج نفلی عمرے اور سفروں کے لیے تصویر کھینچنے اور کھنچوانے کی ضرورت کو تسلیم نہیں کیا گیا کیا یہ ضرورت بھی کوئی اضراری ہے کہ نفلی عمرے کے لیے وہ تصویر کھچواتے ہیں یا سب ان مراحل سے گزرتے ہیں تو کیا یہ بھی استراری ہے مولانا برحان الدین سمبلی انہوں نے یہ فرمایا کہ انہوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ چونکہ ٹی وی پہ بہت زیادہ خرابیاں ہیں لہذا اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنا چینل بھی قائم کیا جا سکتا ہے یہ تک تجویز پیش کی انہوں نے ٹیلی ویژن اور دیگر نشیات کی وجہ اصلد شر کے لیے نہیں بلکہ معلومات کی فراہمی کے لیے ہے معلومات غلط بھی ہو سکتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں لہذا ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے اور پھر مقالہ پڑا مولانا محمد سالم قاسمی نے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا سالم قاسمی انہوں نے فرمایا کہ نئی ایجادات سے شرع حدود میں رہتے ہوئے استفادہ کر کے تمام انسانوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ضروری ہے فرمایا کہ اس مسئلے کا مدار پروگرام پر ہے جس کو دیکھنا اور سننا جائز ہے اس کا نشر کرنا بھی جائز ہے جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی نے جو صورتحال پیدا کر دی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلے کا حل نکالنا اصحاب علم و افتاح کی ذمہ داری ہے مولا سالم قاسمی نے مزید کہا کہ ٹیلی ویژن وغیرہ سی ہی معلومات کی اشاعت کے لیے ہے اس سے شر کی اشاعت بھی ہو سکتی ہے خیر کی اشاعت بھی ہو سکتی ہے لہذا مطلقاً اس کو نجائز قرار دینا صحیح نہیں ہے اس لیے جو چیز باہر جائز ہے وہ اس آلے کے اندر بھی جائز ہوگی الیکٹرانک میڈیا کی اثر انگیزی اور وسط سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس پر باطل کی ترجیح کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کو اس قوت سے پیش کریں کہ دشمنان اسلام دفاعی پوزیشن میں آ جائیں یہ مولانا قاسمی نے فرمایا سب کے نام نہیں پڑھے جا سکتے چھب... چھبیس علماء تھے چھبیس علماء جنہوں نے منقرات اور فواہد سے بچتے ہوئے اس کے استعمال کو جائز قرار دیا یہ پہلی بات دوسری بات جو مفتی جمیل احمد خانوی رحمۃ اللہ علیہ جامع اشرفیہ کے یہ کتاب تھی تذکرہ اولیائے دیوبند اس کا اکس ہے یہ کتاب کا میرے سامنے جو ہے ان سے یہ پوچھا گیا اس کے بارے میں تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ آلات جو صرف لہب و لعب کے لیے وضاح کیے گئے ہیں جن سے کوئی نیک کام نہیں ہو سکتا ان کا استعمال تو ہر طرح گنا ہے جیسے ہارمونیم طبلہ سارنگی ستار باجے وغیرہ اور بعض آلات وہ ہیں جو صرف ایک بات کو دوسرے تک پہنچانے والے ہیں خیر با... کی بات ہو یا شر کی بات ہو